بسم اللہ الرحمن الرحیم شروع اللہ کے نام سے جو رحمان و رحیم ہے الف لا سم نو رویل اہم سمفل مدب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 ہم اس سے پہلے موسا کو بھی اپنی نشانیوں کے ساتھ بھیج چکے ہیں اسے بھی ہم نے حکم دیا تھا کہ اپنی قوم کو تاریخیوں سے نکال کر روشنی میں لا اور انہیں تاریخ الہی کے سبق آموز واقعات سنا کر نصیحت کر ان واقعات میں بڑی نشانیاں ہیں ہر اس شخص کے لیے جو صبر اور شکر کرنے والا ہو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 تمہاری بڑی آزمائش تھی وا اذ تاذنا ربکم لئن شکرتم لازیدنکم ولئن کفرتم ان عذابی لشدید اور یاد رکھو تمہارے رب نے خبردار کر دیا تھا کہ اگر شکر گزار بنو گے تو میں تم کو اور زیادہ نوازوں گا اور اگر کفران نعمت کرو گے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 اور اپنی ذات میں آپ محمود ہے اَلَمْ يَأْتِكُمْ نَبَأُ الَّذِينَ مِن قَبْلِكُمْ قَوْمِ نُوحٍ وَعَادٍ وَثَمُودَ وَالَّذِينَ مِن بَعْدِهِمْ لَا يَعْلَمُهُمْ إِلَّا اللَّهِ جَاءَتْهُمْ رُسُلُهُمْ بِالْبَيِّنَاتِ فَرَدُّونَ ون بھم اصل ان شکی دون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 اور جس چیز کی تم ہمیں دعوت دیتے ہو اس کی طرف سے ہم سخت خلجان آمیز شک میں پڑے ہوئے ہیں کالت شکوم ید کم لیا فرق بھی کم ویو اخرا کم اجنم مسم تم ان بشم مسل دون تب ان بسم پانی ان کے رسولوں نے کہا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 يَشَاءُ مل اللَّهَ يَمُنُّ و نو يَشَاءُ مِنْ عِبَادِهِ المؤمنون ان کے رسولوں نے ان سے کہا واقعی ہم کچھ نہیں ہیں مگر تم بھی جیسے انسان لیکن اللہ اپنے بندوں میں سے جس کو چاہتا ہے نوازتا ہے اور یہ ہمارے اختیار میں نہیں ہے کہ تمہیں کوئی سند لا دے سند تو اللہ ہی کے اذن سے آ سکتی ہے اور اللہ ہی پر اہل ایمان کو بھروسہ کرنا چاہیے وما لنا الا نتوکل على الله وقد هدانا سبلا ولا نصبر على ما اور ہم کیوں نہ اللہ پر بھروسہ کریں جبکہ ہماری زندگی کی راہوں میں اس نے ہماری رہنمائی کی ہے جو اذیتیں تم لوگ ہمیں دے رہے ہو ان پر ہم صبر کریں گے اور بھروسہ کرنے والوں کا بھروسہ اللہ ہی پر ہونا چاہیے وکل کفلیم لوجن اوں چون سی میل ال ربلی می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 یتوں سی ہوں اہل مؤ ویتی ہل مئ تمین کلو اب مئیت و می آدنی انہوں نے فیصلہ چاہا تھا تو یوں ان کا فیصلہ ہوا اور ہر جبار دشمن حق نے منہ کی کھائی پھر اس کے بعد آگے اس کے لیے جہنم ہے وہاں اسے کچھ لہو کا سا پانی پینے کو دیا جائے گا جسے وہ زبردستی حلق میں اتارنے کی کوشش کرے گا اور مشکل ہی سے اتار سکے گا موت ہر طرف سے اس پر چھائی رہے گی مگر وہ مرنے نہ پائے گا اور آگے ایک سخت عذاب اس کی جان کا لاگو رہے گا مِمَّا كَسَبُوا عَلَى شَيْءٍ ذَلِكَ هُوَ الضَّلَالُ لائی جن لوگوں نے اپنے رب سے کفر کیا ہے ان کے اعمال کی مثال اس راکھ کیسی ہے جسے ایک طوفانی دن کی آندھی نے اڑا دیا ہو وہ اپنے کیے کا کچھ بھی پھل نہ پا سکیں گے یہی پرلے درجے کی گمگشتگی ہے الم تر ان بخلق جدید وما ذلك کیا تم دیکھتے نہیں ہو کہ اللہ نے آسمان و زمین کی تخلیق کو حق پر قائم کیا ہے وہ چاہے تو تم لوگوں کو لے جائے اور ایک نئی خلقت تمہاری جگہ لے آئے ایسا کرنا اس پر کچھ بھی دشوار نہیں ہے باضولی ہمیان سکو لینست سک الینستان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 بہرحال ہمارے بچنے کی کوئی صورت نہیں ویل امرواد وادل وَمَا و لِيَ نئی کم سلطان إلا أن لي فلا تلوموني تو انفسكم ما پلت بمصرخكم وما انتم بمصرخي ان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 میں نے تو اس کے سوا کچھ نہیں کیا کہ اپنے راستے کی طرف تمہیں دعوت دی اور تم نے میری دعوت پر لبیک کہا اب مجھے ملامت نہ کرو اپنے آپ ہی کو ملامت کرو یہاں نہ میں تمہاری فریاد رسی کر سکتا ہوں اور نہ تم میری اس سے پہلے جو تم نے مجھے خدائی میں شریک بنا رکھا تھا میں اس سے بڑی اس ہوں ایسے ظالموں کے لیے تو دردناک سزا یقینی ہے ادھیلین امنو امو فال جی تیل فالی دین سیحبی فيها بإذن ربهم فيها سلام بخلاف اس کے جو لوگ دنیا میں ایمان لائے ہیں اور جنہوں نے نیک عمل کیے ہیں وہ ایسے باغوں میں داخل کیے جائیں گے جن کے نیچے نہریں بہتی ہوں گی وہاں وہ اپنے رب کے اذن سے ہمیشہ رہیں گے اور وہاں ان کا استقبال سلامتی کی مبارکباد سے ہوگا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 وَيَضْرِبُ اللَّهُ الْأَمْثَالَ لَعَلَّهُمْ يَتَذَكَّرُونَ. کیا تم دیکھتے نہیں ہو کہ اللہ نے کلیمائے طیبہ کو کس چیز سے مثال دی ہے اس کی مثال ایسی ہے جیسے ایک اچھی ذات کا درخت جس کی جڑ زمین میں گہری جمی ہوئی ہے اور شاخیں آسمان تک پہنچی ہوئی ہیں ہر آن وہ اپنے رب کے حکم سے اپنے پھل دے رہا ہے یہ مثالیں اللہ اس لیے دیتا ہے کہ لوگ ان سے سبق لیں وہ كَشَجَرَةٍ خَبِيثَةٍ خوبی ستی شجاوتن خوبی سطنج میقل اب اج تس می سوقل اب اور کلمہ خبیصہ کی مثال ایک بد ذات درخت کیسی ہے جو زمین کی سطح سے اکھاڑ پھیکا جاتا ہے اس کے لیے کوئی استحکام نہیں ہے یثبت الله الذين امنوا بالقول الثابت في الحياه الدنيا وفي الاخره ويضل الله الظالمين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 الروین بدلو نی کفرو کو ہم دلب جہن میں اسلوم جہن میں اسلو نبل کر تم نے دیکھا ان لوگوں کو جنہوں نے اللہ کی نعمت پائی اور اسے کفران نعمت سے بدل ڈالا اور اپنے ساتھ اپنی قوم کو بھی ہلاکت کے گھر میں چھونک دیا یعنی جہنم جس میں وہ جھلسے جائیں گے اور وہ بدترین جائے قرار ہے وَجَعَلُوا لِلَّهِ أَنْدَادًا لِيُضِلُّوا عَن سَبِيلِهِ قُلْ تَمَتَّعُوا فَإِنَّ مَصِيرَكُمْ إِلَ النَّارِ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 اے نبی میرے جو بندے ایمان لائے ہیں ان سے کہہ دو کہ نماز قائم کریں اور جو کچھ ہم نے ان کو دیا ہے اس میں سے کھلے اور چھپے راہ خیر میں خرچ کریں قبل اس کے کہ وہ دن آئے جس میں نہ خرید و فروخت ہوگی اور نہ دوست نوازی ہو سکے گی اللہ اخر و جبی مینت القم و سخل فل کے لی تجری بحری بھی امری و سخ اللہ وہی تو ہے جس نے زمین اور آسمانوں کو پیدا کیا اور آسمان سے پانی برسایا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 یاد کرو وہ وقت جب ابراہیم نے دعا کی تھی کہ پروردگار اس شہر کو امن کا شہر بنا اور مجھے اور میری اولاد کو بت پرستی سے بچا ان فانی فعین پرور پروردگار ان بتوں نے بہتوں کو گمراہی میں ڈالا ہے ممکن ہے کہ میری اولاد کو بھی یہ گمراہ کر دیں لہذا ان میں سے جو میرے طریقے پر چلے وہ میرا ہے اور جو میرے خلاف طریقہ اختیار کرے تو یقیناً تو درگزر کرنے والا مہربان ہے ربنا انی اسکنت من ذریتی بواد غیر عند بیتک المحرم ربنا ست ہوئی لال یشکو پر پرتکار میں نے ایک بے آب و وادی میں اپنی اولاد کے ایک حصے کو تیرے محترم گھر کے پاس لا بس آیا ہے پروردگار یہ میں نے اس لیے کیا ہے کہ یہ لوگ یہاں نماز قائم کریں لہذا تو لوگوں کے دلوں کو ان کا مشتاق بنا اور انہیں کھانے کو پھل دے شاید کہ یہ شکر گزار بنے ربنا انك تعلم ما نخفی وما, نعلن وما يخفى فی الارض ولا فی السماء پروردگار تو جانتا ہے جو کچھ ہم چھپاتے ہیں اور جو کچھ ظاہر کرتے ہیں اور واقعی اللہ سے کچھ بھی چھپا ہوا نہیں ہے نہ زمین میں نہ آسمانوں میں الحمد للہ کی بری اسماعیل اسحاق دعا شکر ہے اس خدا کا جس نے مجھے اس بڑھاپے میں اسماعیل اور اسحاق جیسے بیٹے دیے حقیقت یہ ہے کہ میرا رب ضرور دعا سنتا ہے دع اے میرے پرورتگار مجھے نماز قائم کرنے والا بنا اور میری اولاد سے بھی ایسے لوگ اٹھا جو یہ کام کریں پرورتگار میری دعا قبول کر لي يوم يقوم پرورتگار مجھے اور میرے والدین کو اور سب ایمان لانے والوں کو اس دن معاف کر جب جبکہ حساب قائم ہوگا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 رؤوسهم لا يرتد إليهم طرفهم اب یہ ظالم لوگ جو کچھ کر رہے ہیں اللہ کو تم اس سے قافل نہ سمجھو اللہ تو انہیں ٹال رہا ہے اس دن کے لیے جب حال یہ ہوگا کہ آنکھیں پھٹی کی پھٹی رہ گئی ہیں سر اٹھائے بھاگے چلے جا رہے ہیں نظریں اوپر جمی ہیں اور دل اڑے جاتے ہیں او المتی ملازب فیقول الزین غل فیقول الزین غلو رخر ن اولت خونو اکسن کبڑ ملک زو وسکی مس نیل وت بہ ن ل لكم فعلنا بهم وضربنا لكم اے محمد اس دن سے تم انہیں ڈراؤ جبکہ عذاب انہیں آ لے گا اس وقت یہ ظالم کہیں گے کہ اے ہمارے رب ہمیں تھوڑی سی مہلت اور دے دے ہم تیری دعوت کو لبیک کہیں گے اور رسولوں کی پیروی کریں گے مگر انہیں صاف جواب دے دیا جائے گا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 اللہ مکرہم وإن كان مکرہم لتزول منہ الجبال انہوں نے اپنی ساری ہی چالیں چل دیکھی مگر ان کی ہر چال کا توڑ اللہ کے پاس تھا اگرچہ ان کی چالیں ایسی غزب کی تھی کہ پہاڑ ان سے ٹل جائیں فلا تحسبن اللہ مخلف وعدہ رسلہ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 چرل مجری می نو میم پرنی نیلس سر بیل تتر سر بیل تترانی ووہ لی اس روز تم مجرموں کو دیکھو گے کہ زنجیروں میں ہاتھ پاؤں جکڑے ہوں گے تار کول کے لباس پہنے ہوئے ہوں گے اور آگ کے شولے ان کے چہروں پر چھائے جا رہے ہوں گے یہ اس لیے ہوگا کہ اللہ ہر متنفس کو اس کے کیے کا بدلہ دے گا اللہ کو حساب لیتے کچھ دیر نہیں لگتی حد نسی علی دوں وَلِيَعْلَمُوا علی علم ولی عالم ان ہوں